وہ توشتان ہی ہے کہ اپنی دوستوں سے دھمکاتا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر آمان رکھتے ہو